مدنی چند کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک اور آج کے ہونے والے مدنی مذاکروں کے سوالات کے جوابات کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ہم حاصل کرتے ہیں نگرانی شورا سے مفتی صاحب بھی موجود ہیں رکن شورہ بھی جلوہ فرما ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے سوالات بھی شامل کیے جا سکتے ہیں آپ کال کے ذریعے ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنے سوالات جو ہے وہ ہمیں مدی چلنے پر چلنے والے نمبروں میں اس کو بھیج سکتے ہیں اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے ابتدائی جو سوالات ہوئے تو دو تین سوالات جو ہیں وہ کافی معاشرتی حوالے سے بڑے اہم موضوعات تھے تو ذہن بنا تھا کہ میں ان کو شامل کروں گا ایک سوال کسی اسلام بہن کا ہی کیا گیا تھا بیمار وہ اور وہ سب کے ساتھ وہ گل مل نہیں سکتی جیسے ہوتا ہے کہ بعد کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کو اپنے آپ سے دور رکھا جاتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر آپ ظاہر کچھ مدنی مکالمے بھی کرتے رہیں تو کچھ اس معاملے میں مدنی چرن کے ناظرین کو بھی کچھ بیان ہونا چاہیے کہ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد ذرا اس کو کچھ بیماری لگ جاتی ہے یا ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس, اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے والدین بھی رشتے دار بھی تو اس حوالے سے آپ کچھ مدنی پھول دیں کہ ایک تو وہ خود اپنی بیماری سے ویسے پریشان ہے اور پھر اس کو علاج معالجے کے حوالے سے بھی دیگر معاملات پہ بھی اس کے ساتھ جو اس طرح کی بد سلوکی کی جاتی ہے الحمدللہ رب للہ رب البی وسلام سید المرسلین جو پہلا سوال مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ جو اس طرح کا تھا کہ بیماری لگنی متعدی یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی یہ ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی اس کو امیر سنت نے بیان کیا اور میرا خیال کے بعد پھر جواب کو اس مختصر کے طور پر لیا اور یہ روایت میں بھی یہ پورا مضمون موجود ہے کہ اونڈ کے حوالے سے جی, جی مورتی صاحب اونٹ کے حوالے سے ایک روایت تھی جی یعنی لا ولا والا ولا سفر کہ نہ تو کوئی بیماری اڑ کر لگنا ہے اور نہ ہی بدشگونی لینا ہے اور نہ ہی سفر کے اندر کوئی بلا وبا ہے تو بی ذاتی ہی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری خود سے اڑ کر کسی کو لگ جائے اہل عرب کا یہ موقف تھا جیسا کہ حافظانی رحمتہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بیماریاں خود سے بڑھ کر جو ہے وہ دوسروں کو لگ جاتی ہیں یہ عقیدہ رکھا کرتے جو تھے جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤثر نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مرض عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے اور مفتی احمد یاخرن عمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی یہ لکھا کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ بیماری کے اندر خود ایک احساس ہوتا ہے خود وہ شعور رکھتی ہے اور وہ پھر بڑھ کر آگے لگ جاتی ہے جی تو اس کا رد کیا گیا البتہ جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جیسے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا کہ اس کا جو مرض ہوتا ہے وہ بعض اوقات فضا کو تعفن زدہ کر دیتا ہے پھر اس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتی ہے جو بیماری ہوتی ہے ساس ان ان ان رحمت تل اللہ تعالیٰ تو یہی ہے کہ اصل تو پہلے زمانے میں کچھ جراثیم تھے یعنی وہ نظر نہیں آتے تھے تو اس لیے عقیدہ یہ تھا کہ اگر بعض کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ گیا اور اللہ تبارک وطالعہ کی قدرت کے اس کو مرض لگ گیا تو وہی سمجھتے تھے کہ بیماری اڑی اور اس کو لگ گئی ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جراثیم بعض وقت ہوتے ہیں تو وہ فضا کے اندر ہوتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزوم یعنی جو جزامی تھا جزامی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جس کو کوڑ کا مرض تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو جزام والا ہے اس سے ایسے دور بھاگو جیسے کہ شیر سے دور بھاگتے ہو تو عقیدہ نظریہ پختہ رکھنا چاہیے اور بندے کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مجھے کوئی بیماری یہاں پر نہیں مفتی صاحب میں تھوڑا موضوع ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا چینج ہو جائے جی ابھی آج کے مدنی مذاکرے میں امیل سنت نے ایک تو یہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی اس پر پھر ایک تو موجود ہے اونٹ کی بھی روایت موجود جی ہے جی کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے بیماری لگی تھی جی دوسری بات یہ آئے گی کہ آم بیٹیوں کی ولادت پر امیر سنت نے آج کافی مدنی پول کے یہ رحمت یہ پیار اور یہ محبت کرنے والی ہے کیونکہ ایک سوال کے ذمن میں پھر آپ نے بیٹیوں کے متعلق ارشاد فرمایا اچھا میں کل پرسو ہم نے سلسلہ کی بیان کیا بنگلہ دیش اجتماع میں جمعرات کو میں نے بیان کیا تھا بد بدفالی اور اس میں, تو اس میں بھی جو روایتیں جو میں نے پڑھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں پھر جو آیات کریمہ کے تحت کافی اس میں بدشگنی کے بارے میں بیانات کیے گئے تفاصر کے اندر تو ان تمام تر کو دیکھ کر میں آپ سے ایک سوالیہ طور پر میں کلام کر رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو دور جہلیت میں کفار مکہ جو اس وقت کی جو ایک ان کی جو عادت اور اتوار تھی ان میں جو یہ اعتقادات تھے باطل ان کے عقیدے تھے باطل نظریات تھے ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے ان عقائد کی اس طرح مطلب کہ ان کو اس معاملے میں ان کو دور کیا باقی نظریات کو عقائد کو اور پھر اس کیسے فضائل کی طرف لائے مثال کے طور پر بس شکنی تھی تو وہ پرندے جو اڑاتے تھے کہ جب جناب دائیں طرف جائے تو برا فال اور بائیں طرف جائے تو صحیح فال مطلب سیدھی طرف جائے تو اچھا فال اور الٹی طرف جائے تو برا فال یہ لیتے تھے کہ غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں یہ کرتے تھے لکیریں کھینچ کر بھی اپنا وہ سارا کام کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرما حد تک شیر خفی کے حد تک عقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں کہ مطلب بشگنی نہیں لینی چاہیے اور اچھا فعال کے متعلق آپ نے ارشاد فرما کہ وہ لیں اچھا بیٹی تو پھر بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا تو پھر بیٹیوں کے بارے میں جتنے فضائل بیان ہوئے اور بیٹیاں محبت کرنے والی اور پی جو بیٹی وہ زندہ دفن کرتے ان کے بارے میں ان کی پرورش کے متعلق ان کو بوجھ نہ سمجھا جائے تو تاکہ یہ باتی نظریات جو ہیں نہ صرف یہ ختم ہو بلکہ ان میں خوبی اور حسن پیدا کیا جائے غلاموں کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے غلاموں کے متعلق جو حقوق بیان کیے پھر کفاروں میں غلام کی آزادی کو رکھ دیا یہ غلام آزاد کیے جائیں یہ اسلام کا بہترین حسن ہے کہ غلامی کا تصور یہ اسلام سے بھی صدیوں پہلے سے چلا آ رہا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف غلاموں کے رائٹس بیان کیے بلکہ اس کو باقاعدہ کیا کہ یہ غلامی کا کلچر جو ہے اس کو بھی کس طرح غلام آزاد کیے جائیں تو یہ جو کچھ ہے اب اسی طرح بیماری کے حوالے سے آپ نے ابھی سے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب نظریات تھے وہاں کے جو دور جہلیت کے کفار کے تو ان نظریات کو ختم کرنا پھر اس کے متعلق ایک حدیث ارشادت بیان, بیان کرنا تو ایسا ہی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جی بالکل ظاہر رہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ہی بطور مولم ہوئی تھی کہ مجھے تو مولم بنا کر مولیم جا گیا بائم بائم ہے تو آپ انہی بنیادی اعتبار سے تو نظریات ہی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے اسی طرح جو اخلاق کے مکارم ہیں اس کی تمامیت کے لیے تشریف لے کر آئے تھے کہ اعلیٰ اخلاق آپ پیدا فرمائیں بات تو آپ نے تقریباً سوالی انداز میں پوری فرما دی ہے اتنا ہے لیکن یہ اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم معلم تو تھے لیکن ایسے معلم تھے کہ ان کی نظیر کوئی دوستی تھی بھی نہیں اتنا پیارا آپ سکھایا کرتے تھے کہ خود صحابہ اکرام علیح مرضوان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے حضرت اصلاط اسلام سے اچھا سمجھاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور یہ ایک کمال کی بات ہے کہ جیسے اس طرح کے نظریات بہت سارے یہ بچیوں کو زندہ زر کر دینا اور یہ جہالت والے معاملات کے اس طرح بدشگونی لینا یہ سارے معاملات کرنا تو اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں کیسی تھی حضرت اصلاط ال اسلام کی بارگاہ میں ایک عرابی آئے تو انہوں نے حضور سے طلب کیا کہ مجھے کچھ دیجیے دی لیکن دینے مانگنے کا انداز کیا تھا کہ گلے کے اندر جو چادر مبارک تھی اس کو کھینچ لیا جس سے نشان پڑ گئے اور بڑے سخت انداز میں طلب کیا حضور الستاد اسلام سے لیکن حضور ال استاد اسلام نے مسکرا کر ان کو عطا فرمایا میں بدلہ لینا چاہوں لے سکتا ہوں لیکن اس سے سامنے جواب کیا دیا ہم ایسا نہیں کریں گے جی جب انہوں نے ایسا کیا تو یہ ہم اس سے طبیعت جان سکتے ہیں کیسی طبیعتیں تھیں اس وقت کیسے نظریات تھے اس ایسی قوم کو سوار دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مجزوں میں سے ایک معجوزہ علماء نے بیان کیا شک ایک شخص آپ کے مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں اور آقا صلی اللہ ہوتا ہے کتنے پیارے انداز اس کی تفیح فرما رہے ہیں اور اس کو سمجھا رہے ہیں اس طرح آرابی جو دیہات سے آتے تھے ان کے گفتگو کے انداز میں جو ساتھ صحبت میں رہتے تھے ان کے گفتگو کے انداز کے فرق کو سمجھنا اور میں اس میں مفتی صاحب یہ بھی عرض کروں گا کہ جو نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور اصلاحی امت کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کون آیا کہاں سے ہے اس کی دینی اخلاقی مذہبی تربیت کتنی ہے کہ وہ جب کلام کر رہا ہے آپ سے تو ایک شخص آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو جو آپ کے متعلق تھوڑا وہ جو علم ہے یا اسلام و دین کے بارے میں جو علم ہے وہ ہر ایک کو ہو یہ ضروری نہیں ہوتا تو ہر ایک کی ہر ایک کو بات کرنے کی گنجائش تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بات کی جاتی تھی اچھا اسی کو اگر میں مفتی صاحب کنٹینیو کروں تو اب جیسے مسجد اب مسجد سے لوگ کن چیزوں سے ایسا ہے کہ مسجد سے لوگ دور بھاگیں یعنی مسجد میں تو لوگوں کو لانا ہے نا یہ ایک سوال ہی میں کر رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے مسجد میں تو لوگوں کو لانا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میں کلام آپ سے ارض کروں گا اس میں شاید اسلام کی کوئی خوبی اسلام کو کوئی خسن بیان کیا جائے یہ میری اس وقت نیت ہے سوچ ہے اب مسجد میں لوگوں کو آنا ہے اب وہ کون سی شے ہیں جن سے مسجد میں لوگ آنے سے رکیں گے بو اب خواہ وہ منہ کے ذریعے ہو یا ری کے ذریعے ہو اچھا شور اس طرح کی چیزیں ہوں گے یعنی لوگ یسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے اور لوگ باہر نکل جائیں گے یار یہاں نہیں آ رہا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کس طرح کے اس طرح داخلہ منع ہے تو یہ ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی یوں ہو جائے گا تو آدمی پہلے سے پریپئر ہو جاتا ہے کہ نہیں یار ان چیزوں سے رہنا ہے دور رہنا ہے اور مسجد پھر خوشبو دار رکھنے کے حوالے سے اور اپنے محلوں کی مسجدوں کا آباد کرنے کے حوالے سے تاکہ مساجد آباد ہوں اور جن سے طبیعتیں گن کرتی ہیں ان چیزوں سے مسجد کو بالکل رکا جائے ٹھیک اسی طرح لوگ دھول مٹی سے ڈیفینے ڈسٹ کو نہیں اتنا بول لیتے ہمارے لیکن में. راہ خدا اعظب میں اگر گرد آپ کو لگتی ہے जी. تو اس گرد سے بھی پیار ہو جائے کہ جو گرد تم کو چھو رہی ہے اس کو جہنم کی آگ سے حصے کو آزاد کرنے کی خوشخبری سنائی جاتی जी. ہے انسان جب راہ خدا میں جب سفر کرتا ہے تو بیماری بخار اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے وہ تھوڑا سا وہ قوفت ہو جاتی ہے کہ یار یہ بیمار ہو گئی ہو لیکن راہ عز وجل مگر کوئی بیمار ہوتا ہے بخار ہوتا ہے تو اس کے اپنے فضائل بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان چیزوں سے گین کھانے کے بجائے ان سے محبت کرے کہ سفر میں چیزیں ہو جاتی ہیں اب وہ سفر تو نہیں نہ چھوڑا جائے گا راہ خدا کیونکہ انسان مسلمان کو تو نیکی کی دعوت عام کرنی ہے تبلیغ دین اس کا کام ہے اس کا اہم ذمہ داری ہے تو میں یہ صرف دیکھ رہا تھا پڑھی ہیں جو چیزیں اور اس پر ایک ذہن میں اس طرح کی چیزیں آتی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمت کتنی خوبصورت ہیں کہ جہاں سے لوگ آنے سے کترائیں جن اسباب سے ان اسباب کو دور کیا اور جن سبب کی وجہ سے لوگ سفر کرنے سے کترائیں رائے خدا عزب و جل کے عنوان پر جو روایتیں جو بیان کی گئی ہیں تو ان میں کیسے فضائل بیان کر دیے گئے کہ ان سے خوف ہونے کے بجائے انسان کو ایک دھارس ہو جاتی ہے کہ یہ میری مفرت کا ذریعہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ اور میرے در... بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں کیا کہتے ہیں بالکل یہی مولڈ میں کائنات کا ایک حسن ہے اور وہی میں نے عرض کیا کہ آپ علیہ الصلاط اسلام ہر چیز کو اسے انداز میں سمجھاتے تھے کہ دوسرا کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا نفسیات آپ سمجھتے تھے اب دیہاتی کا, کا جو مسجد کے اندر پیشاب کر دینا ہے. اس میں کتنی حکمت علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ آگے مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے تھے اب اگر اسی وقت ان کو ٹوک دیا جاتا جیسے صحابہ کرام علی مرضوان آگے بڑے بھی تھے لیکن حضرات السلام نے روک دیا کہ رک جاؤ اب اگر اس کو صحابہ کرام علی مرضوان روک دیتے تو آ, کتنی بڑے نقصانات کا سامنا ہوتا اس کو شارحین نے بیان کیا کہ حضرت استاد اسلام نے کتنی دور کی بات دیکھ لی کہ وہ چونکہ نیا نیا دور تھا بالکل ابتدائی اسلام تھا اور وہ تھے بھی بیچارے دیہات سے آئے تھے معلومات بھی نہیں تھی اسلام کی تو اب اگر وہ روک کے بھاگتے تو ممکن تھا کہ ساری مسجد کو خراب کر دیتے دوسرا کہ اگر پیشاب رک جاتا تو طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ جاتی تو یہ نبی کے کریم صدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک تو ذہنی ثاقب مضبوط ذہن تھا اور بالکل توجہ رہتی تھی نفسیات سمجھتے تھے حالات کو سمجھ کے بالکل آپ لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے ان کو سکھایا کر مدبر اعظم مدبر اعظم اور اقل کل رحمت اللہ اور رحمۃ اور پھر جو مسائل اس سے جو نکلتے تھے کہ بھئی یہ ہو تو کیسا ہو یہ ہو تو کیسا ہو جیسے ایک عربی حاضر ہو کر وہ میرے وہ اونٹوں کو اپنے وہ مال سے لاد دو اور یوں کر کے بڑا مطلب اس کا ایک عجیب جارحانہ کہہ سکتے ہیں انداز تھا اور جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے مال عطا فرما دیا تو اس نے جو دعا دی اس دیتے دعا میں دی آکا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ مطلب یوں کوئی وہ کر دیا نا تو اس بڑے صحابہ کو بڑی عجیب لگا کہ یہ کیسی دعا کر رہا ہے تو آقا دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا اس کو الگ لے گئے الگ لے گئے اور الگ لے جا کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اوور اتا کیا پھر فرمایا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی تو پھر اس نے عرض کی کہ جی جو آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو یوں اجر دے اور یہ اجر دے اور یوں کر کے اسے دعائیں دی اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بات ارشاد فرمائی کہ جو بات اب آپ نے میرے سامنے کہی ہے نا وہ بات اب چل کے میرے صحابہ کے سامنے بھی کر دو تاکہ ان کے دل بھی آپ کے حوالے سے جو ہے نا وہ عمدہ ہو جائے کیسی خوبصورت حکمت اور یہ انداز مبارک تھا یہی مدنی مذاکرے کو میں کنٹینیو کر رہا ہوں کیونکہ آج کے مدنی مذاکرے کو میں نے اس طرح کافی دیکھنے و سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ادا کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے شفقت محبت جو ایک مدنی منع کا ایک اینیمیٹیڈ سوال آیا مدنی منیوں کے حوالے سے پھر اسی میں ہی یہی مدنی منیوں کا سوال تھا بیٹیوں کے بارے میں تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے تھے بلکہ اگر اپنے ساتھ دیگر صحابہ ہوتا ہے تو انہیں بھی فرما دیتے ہے کہ انہیں تم لے لو انہیں تم لے لو یہ مجھے دے دو تو یہ انداز جو میں نے پڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک بچہ ہے اور بچہ گود میں پیشاب کر دیتا ہے اب کوئی آگے بڑھتا ہے اب دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آئے, آئے, آئے رک جاؤ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اس کے الگ مسائل پھر اس کے الگ کام پھر اس کو کیسے کرنا ہے کہ بچہ تھا بچہ ہو گیا اس سے جو کرنا تھا وہ کر دیا تو یہ جو عقائى مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ جو خوبصورت انداز جو آج ہم نے مدنی مذاکرے میں بھی دیکھا سمجھا پھر ہم نے مزید اس کی ہی سمجھے کہ کیونکہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ہے تو ہم کوشش کرتے کہ اس کو مزید اس کی کچھ گہرائی میں جائیں اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے تو یہ ان کی موجودگی میں بات کرنے کی مجھے میرے پاس بھی گنجائش آ جاتی ہے کہتے لوگ آگے بڑھتے چلے جاؤ کہیں کچھ ہو جائے گا تو بریک لگ جائے گا تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ان کی پیاری اداؤں کو سیکھنے سمجھنے کا بہترین موقع آپ کو مدنی مذاکرے میں ملتا ہے اور ایک انداز سمجھانا آسانی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسانی فرمایا کرتے تھے اب جیسے آپ نے ابھی شاید فرمایا نا مفتی صاحب کے صحابہ کرام علیہ کا جس طرح کا آپ نے قول بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر ہم نے کوئی سمجھانے والا سکھانے والا نہیں دیکھا وہ کہاں سے دیکھیں گے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی یا محمد سانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا میں یو کے میں تھا برمنگم میں برمنگم میں, میں جانتا نہیں ہوں کون ہے میں اس یوں سمجھی کہ وہ توجہ نہیں رہی میں نے کوئی نام اور عمر وغیرہ بھی نہیں پوچھی تو مجھے بتایا کہ بڑے بڑے قسم کے شخص ہیں ان کا مجھے کسی نے بتایا کہ بڑے بڑے قسم کے شخص ہے یہ بڑھے قسم کے شخص کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو زندگی نہیں کہ پنجاب کے ہوں گے اور یہ ہیں وہاں برمنگم یو کے میں ساڑی تو سمجھ میں نہیں آندے وہ پنجابی میں بول رہے تھے جو ان کو بولنا تھا میرے سامنے بھی تھوڑا اس طرح اور پر یہ بابا ہے نا بابا یا مدنی چینل والا بابا جی یہ بڑی سادہ طریقے سے ہم کو سمجھا تھا یہ جب سے یہ اس کو دیکھا ہے دین سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ دین کیسا ہے یعنی یہ میں سمجھ گیا کہ یہ مطلب ایسے بابا ہوں گے کہ جو بالکل ان اردو بھی واضح نہیں ہوگی پچہتر اسی سال کے ہو سکتے سال کے وہ خود بابا ہوں گے اور وہ بابا کی سمجھ میں جو میرا باپا آیا ہے وہ <laughs> باتیں کچھ اور تھی میں بھی بھی یہی سوچتا رہا کہ ایسے کتنے بابا جی ہوتے ہوں گے یہ بابا جی عام لوگ نہیں ہے بڑی امر والے بزرگ اسلام بھائی ہوتے ہیں یہ ہوتے ہوں گے ہمارے مندی چینل بیٹھتے ہوں گے مجھے ملتی صاحب ایک کسی نے پوچھا میں کیا اشارہ کروں جیسے حاجی عبدالحبیب کی والدہ کا جو انتقال ہوتا ہے نا تو ایک بڑی کسرت کیسا چل رہا رکن شورا رکن شورا رکن ایک فرد نے پوچھا یہ رکن کیا ہوتا ہے یار یہ رکن کیا ہوتا ہے کہا مینبر اچھا ممبر اب یہ ممبر اسے سمجھ میں آ گیا ون آ تو اپنے کیا بولتے نمبر یعنی یہ عام سمجھنے کی پوزیشن ہے کہ لفظ رکن اس کو سمجھنا اتنا مشکل ہو گیا تو یہ ہمارے ماشاءاللہ اللہ ابھی میلاد حال میں ہمارے جامع المدینہ کے اساتذہ اور دیگر نے رسول ناظمین وغیرہ بھی جمع ہیں کے پی کے سے بھی ماشاءاللہ اللہ عاشقان رسول کی تعداد عارمی مدیمہ کے فیضان مدینہ میں آئی ہے اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے مگر یہ بات ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا آسان کر کے اور بڑا دھیما اور بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ سمجھایا حتیٰ کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے خوبصورت انداز سے کلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے لفظوں کو گننا چاہے تو گن لیتا تو میں اس پر اتنا اچھا جب بھی یہ روایت بیان کرنے کی مجھے وہ ہوئی نا تو میں کہا میں کوئی بہت سلو انداز سے مطلب ایسے انداز سے بیان کروں کہ وہ مطلب کہ میں کچھ بولوں دیکھیے ویسے غور کرتا رہا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز اتنا حسین ہوگا وہ کہ اس کے مطلب کیا آہستہ کیا تیز ہے اس کے اندر کسی قسم کا مطلب وہ کجی ہو ہی نہیں سکتی کمزوری ہو ہی نہیں سکتی وہ کیا خوب انداز ہوتا ہوگا مفتی صاحب کہ بات کہی بھی جا رہی ہے اثر بھی کر رہی ہے اور اتنی عمدگی کے ساتھ کہ سننے والا گنتی کر لے اور پھر اس کے بعد ایسا بھی کہ اہم بات جن کو بیان کرنا چاہے ان کو پھر ایک سے زیادہ مرتبہ پھر بیان کرنا اب سوچے تو سیاح میں تو کبھی کبھی سوچا ہمارا بیان اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کے مبارک بیان مبارک خطبات مبارک اللہ اللہ کیا انداز ہوتا ہوگا اور اس پر بھی میں تو آپ کی وہ اس طرف آیتِ کریمہ کی طرف چاہوں گا کہ وہ ہے نا رائنہ والی کون سی آیت ہے یا, یا ایوہ اللہین آمنوا تقولو لا تقولوا رائنہ تقولو اے ایمان والو رائنہ نہ کہو دے دے آگے کیا وقو وَقو یا ایوہ اللہین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقول انظرنا وقول انظرنا پھر آگے کیا وسمعو یہ ہے نا وسمعو توجہ سے سنو ایمان والو رائنا نہ, نہ کہو یہ کیونکہ سے میں زو معائنات دو مائناتے ایک معنی درست نہ تھا تو اس سے مسلمانوں کو روک دیا گیا نا کہ تم ہی نہ کہو معنی درست تھا لیکن وہ یہود زبان بگاڑ کر اس طرح بولتے تھے کہ جس سے معنی خراب, خراب ہو جاتے تھے ماشاءاللہ تو پھر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تم یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو ان ضرور نہ آکا ہم پر نظر فرمائے نظر فرمائیں آقا ہم پر نظر فرمائیں اور پھر کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی یہ شانیبی حبیب کریم ہے مفتی یہ ہے نا کیا پہلے سے پہلے سے سنو مطلب یہ کہنے کی ہے کہ نظر فرمائے اتنا خوبصورت و دھیما اور پیارا انداز ہے تو یہ تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کرام علیہ ادوان کی کہ جس محفل میں ہو جس مجلس میں ہو اس کے آداب کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں مطلب مزے کو مزہ آ جائے کیا شان ہے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو یہ اب سمجھے کہ ایک سوال کے جواب میں ہی ہم یہاں سے یہاں تک پہنچے اور ماشاءاللہ کافی ذکر حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا اور یہ ہے فیضان مدری مذاکرے کا کل حمد اللہ مکہ مدینے کی گلیوں میں بھی گھومتے ہیں تو آکے کے ذکر مبارک میں بھی جھومتے ہیں الحمدللہ للہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ میلا دال میں ہمارے اشقان رسول جمع ہونا شروع ہیں آم, آتے رہیے بیٹھتے رہیے اور سنتے رہیے پاتے رہیے مدینہ مدینہ کرتے رہیے کال محمد ریحان ساری بابول مدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں اگر میرا یہ سوال ہے کل میرے گھر پہ گیارویں شریف ہے ہمارے پاس ایک بکرا ہے وہ مقصد بکرے کا نام مجھے لینا نہیں آ رہا وہ بکری بھی ہے, بکرا بھی ہے مکس ہے یا یعنی. نہیں تو اس کی نیاز ہو جائے یا یعنی? نہیں کل مجھے اپنے گھر پہ نیاز دلوانی کل مجھے بکرا کاٹنا ہے میں بہت پریشان ہوں آپ مجھے میں مدنی چینل دیکھا ہوں اس کا جواب میرے کو صاحب کل یہ کرنسا کھلاتا ہے اور امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس کا گوشت پکتا نہیں ہے اور قربانی تو بہرحال اس کی نہیں ہوتی قربانی تو جائز نہیں یعنی جو بقرعید مگر کوئی کرتا ہے تو خنسا جانور کی قربانی نہیں ہوتی بہرحال جس کو ذبح کریں گے تو ذبح تو ہو ہی جائے گا یہ لیکن مشورہ یہی ہے کہ اس کو چینج کر دیں ٹھیک ہے جی کال چلائی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ نے سوال لی ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا اور ہر جگہ کہنا یہ کفر ہے اور سوال یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بچہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو ہم اسے کیا بولے کیا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے جی ہر جگہ کہنا یہ تو واقعی کفر ہے اوپر والا بھی اس معنی میں کہنا کہ ناوزب اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر رہتا ہے تو یہ کفر ہے اور اگر کوئی اس سے بلند و بالا کا مانا لیتا ہے تو کفر تو نہیں لیکن پھر بھی اس کو کہنے کی شرح اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ ہر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا اور اب بچہ پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے تو اس کو سمجھا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم اور قدرت ہر جگہ پر ہے اگر سمجھا سکتے ہیں تو اس کا علم اور قدرت ہر جگہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے یہ پاک ہے یہ تو بچے کے لیے باقی بڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث پاک میں یہ حکم ارشاد فرمائے کہ اللہ تفک کرو فلہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر ہمیں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر نہ کرو تفک فی خلق اللہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی جو کائنات ہے اس میں غور و فکر کرو کہ اللہ کی ذات میں اگر غور و فکر کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے تو بچوں کو یوں سمجھایا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اس کی طاقت یہ ہر جگہ پر موجود ہے جسم سے جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے یہ اس طرح اگر ہم بچے کو یہ بھی کہے کہ بیٹا اللہ تعالی ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے دنیا میں دنیا میں دیکھ نہیں سکتے تو وہ کب دیکھیں گے تو انشاءاللہ بیٹا جنت میں جائیں گے تو اپنے رف کا دیدار کریں گے انشاءاللہ اور ہمارا ایمان یہ ایمان ہے کہ بیٹا کہ ہم اللہ کو بگیر دے کے ایمان لائیں گے تو یوں کر کے کچھ اس طرح کے کلیمات سے انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی تشفی ہو جائے گی جی کال دیکھا کی بارگاہ میں صادق سے لے کر تم تک جو اللہ روزی تقسیم فرماتا ہے تو میرا عرض یہ ہے کہ کیا وہ روزی جو ہم کھاتے ہیں وہ یا جو ہم کماتے ہیں یعنی جو ہمارا روزگار قرض برائے مہربان ہے اس کا جواب ایک ساتھ رسک جی اصل میں یہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اس کے بتائے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے ممکن ہے کہ اس کا معنی برکت ہو کہ ایسے موقع میں بندے کے رسک کے اندر برکت ہوتی ہے اس لیے کہ بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس وقت کا سونا جو ہے وہ فقر لے کر آتا ہے تنگی لے کر آتا ہے تو واللہ عالم کے شارحین حدیث نے اس کی کیا شرح کی ہے یہ اللہ تبارک بات بہتر جانتا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاجی امین اجی آپ نے ایک بات ابھی مجھ سے پوچھی ہوئی تھی شروع میں کہ وہ مریضوں کے ساتھ کیا تھا مریضوں کے ساتھ گھر میں بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو مریضوں کے ساتھ حسن سلوک نرمی اور ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اس کو لگے کہ مجھے کو پوچھ رہا ہے یہ اور مجھ سے لوگ بیزار نہیں ہے مجھ سے لوگ تنگ نہیں ہے ورنہ ویسے پھر اس کی بیماری شاید بڑھ سکتی ہے یہی ہے کہ جب کبھی کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے تو بسا کا تو بالکل اپنے آپ کو ویسی مایوسی تو ہوتی ہے لیکن یہ تنہائی بھی اس کو پھر اور دھکیل دیتی ہے ایک بڑا اہم سوال ہوا تھا آ, طالب علم کے حوالے سے درس نظامی جو پڑھتے ہیں تو ان کا ایک معاشرے میں آ, جو موجودہ کیفیت امیر علیہ سنت جذبات کا اظہار کیا تھا تو چونکہ مدنی چینل دیکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ للہ اس موجود ہوتی ہے میں نے اس موضوع پر اپنا ہی ذہن بنایا تھا کہ آپ سے وہ باتیں لی جائیں کہ اگر کوئی درس نظامی کر رہا ہو جس نے عالم ہے وہ تو ایک غیر عالم ان کا ان کے ساتھ کیا انداز یا کیا بیہیو ہونا چاہیے کیسا سلوک ہونا چاہیے کیونکہ اس بات کو تو ہم سب ایکسپٹ کرتے ہی ہیں مدنی چینل کے ذریعے جب علم حاصل ہوا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ایک دین سے لگا ہوا قریب آئے تو اب چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جذبہ ہے کہ بھائی دین پھیلنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے ہم درس نظامی نہیں کر سکے تو جو کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں تو ایک عام طور پر جو عوام ہیں ہم جیسے تو ہمارا کیا ان سے انداز ہونا چاہیے امیر علیہ سنت نے اس موقع پر ہماری کیا تربیت فرمائیے میں چاہتا ہے اس موضوع پر آپ سے کچھ بات کی جائے تربیت تو عملی میں کر سکتا ہوں جی جی جب ایک ہمارے جامعات المدینہ کے اساتذہ جب کرام جب آتے ہیں جی تو آپ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اسی طرح عزت دیتے ہیں کہ جیسے کہ لوگ جیسے عام علماء وغیرہ جو ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ایک عالم کو جس طرح ایک آنر دینا چاہیے آپ ان کو اسی طرح آنر دیتے ہیں اور hmm. اب کے ایک دفعہ یہ ہوا کہ مفتیان کرام کرا صاحب مفتی قاسم صاحب وغیرہ یہاں مدری مشورہ تھا ہمارا یہ تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں تو میں نے یہاں کرسی لگائی تھی کہ امل سنت کے لیے بھی کچھ ایشوز تھے تو ایک کرسی تھوڑی کشادہ تھی اور دو کسی نارمل تھی تو اب امل سنت نے مجھے آتے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ میرے یہ جو کشادہ کرسی جس کو سیکھ سکتے ہیں کہ ایک مطلب کہ زیادہ نمایاں کرسی بولے یہ ان کے لیے میرے نے کہاں سے لے آئے یہ مفتیا کرام یہ میں یہ اولا بھی یہ کر رہے تھے پھر وہ اب ہمارا ایک الحمدللہ ایک مدری ماحول ہے اور مفتی قاسم صاحب ہوں یا مفتی فضیل صاحب ہوں آفٹر چونکہ یہ ہمیشہ ان کے بھی پیر ہیں تو یہ مرید ہی ہیں مگر یہاں پر یہ دیکھ رہا تھا میں کہ ایک پیر یعنی میں مرید ہوں میں مرید ہوں اور میں مرید ہوں اور میں غیر عالم ہوں ٹھیک ہے میں اپنا کہہ رہا ہوں آپ کو عمران کا کہہ رہا ہوں میں اس کھڑا ہوں میں پیر کو دیکھ رہا ہوں کہ مجھے علماء کے بارے میں کیا سمجھا رہے ہیں اور میں علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے پیر کے بارے میں میری کیا تربیت کر رہے ہیں वाँ, वाँ. یہ میرے لیے ایک مطلب یوں سمجھے کہ یہ جو کچھ میں نے کہا نا یہ, یہ سمجھے کہ تیس سیکنڈ ایک منٹ کے اندر کیا سارا اسٹوری ہے, ہے مگر اس کے اندر مجھے اللہ کی رحمت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا वाँ. کہ میرے پیر صاحب نے مجھے سکھایا کہ عمران یہ علماء یہ مفتیان کرام ان کا یہ منصب یہ مرتبہ ہے اور یہ مسندیں یہ سب ان کے لیے مطلب کہ خاص مجھے سمجھا رہے تھے نا پھر ان کی آپس میں جو ایک کلام ہو رہا تھا نا نہیں تو کہہ رہے نہیں آپ نہیں ادھر آپ ہی وہ جو میں تو میں تو سیدھی بات ہے ابھی ایسے موقع پر آدمی ناچ بولے نا نافیت ہے میں بس دیکھ رہا تھا اور کہ سیکھنے کو مل رہا تھا تو خیر وہ جو تھی ایک نمایاں کرسی وہ مفتی خاطم صاحب مفتی فضیل صاحب تو انڈرسٹ سی بات ہے کہ آپ ہی ادھر تشریف رکھے لیکن پھر وہ پھر وہ جو, جو کہتے ہوئے بابا بیٹھے نا اس کو میں نہیں دہرا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ, یہ یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے جو ماشاءاللہ اللہ کا اچھا سوال کیا نے کہ ہمارے ماشاءاللہ یہ مدنی اسلامی بھائی موقعی علماء ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ہوتی ہیں چیزیں تو اہل علم کی اہمیت اور قدر تو ہے نا اچھا اب یہ کہ علم اور غیر علم والا تو قرآن خود ان کو ان کا فرق واضح کرتا ہے نا کہ کیا برابر ہو سکتے ان والے اور بغیر ان والے قرآن تو خود فرق واضح کرتا ہے تو یہ قرآن میں فرق واضح ہے حدیثوں میں فرق واضح ہے علماء کی شان ان کی پہچان ان کی آن بان شان ان کا مقام جب خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں علما پھر یہ وارث انبیاء ہیں یہ سارا بیان ہو رہا ہے پھر یہ کیا کچھ ان کے لیے بیان نہیں میں اصل میں میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے اجتماع میں شرکت کی علاقوں میں تو ایک وقت تھا جب آپ کے ساتھ کچھ مسلسل بیانات میں جانا آنا ہوا تو علاقے والوں کو آپ کچھ مخصوص جملے کہا کرتے تھے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا لیکن وہ آپ کا انداز یاد ہے تو طلباء کرام موجود ہیں آپ کے علاقے میں یعنی آپ کے علاقے میں جامع المدینہ ہے اور آپ کے علاقے میں دین کا علم حاصل کیا جا رہا ہے تو اس کی برکت سے ہی اہل محلہ پہ کتنی رحمتوں کا منظور نے بھی ہم گئے ہوگا ہمارا غوث اعظم المدینہ غوث اعظم یہاں جامع المدینہ مدینہ یعنی میرا خالص ہے کئی جامع المدینہ میں جامعۃ المدینہ ابن مسعود ہمارا یہ جو تھا اور یہاں اور پھر نیول ہم گئے تھے تو ایسے کئی جامع المدینہ میں حاضریاں ہوتی تھی تو وہاں پر یہ عرض کرنے کا یہ شہادت نصف ہوتی تھی مطلب یہ آٹھ سال کے لیے آپ کے پاس آئے ایک تو محلے میں استعمال رہ رہے ہیں اور وہ تو بعض اوقات ایک سال لیتے ہیں ڈیڑھ سال لیتے ہیں کبھی چلے بھی جاتے ہیں مگر یہ طلبا کرام تو آٹھ آٹھ سال کے لیے آپ کے علاقے کے اندر ہیں اور یہ واقعی دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور مطلب ان کو دیکھ کر تو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ یا کوئی سابی ہیں ان کو دیکھ کر دعا کیا ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے کہ تم ہمارے لیے دعا کیا کرو طلباء کرام سے اور اس طرح کی کتابی کے میں نے پڑھا ہے وہ اس ان کی اس کو تو, تو وہ یہ, یہ چیزیں ہوتی تھی یہ بڑی شانوں والے ہیں نا یہ قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں ان کے فضائل بیان کیے گئے تو یہ ہیں آپ کے علاقے میں تو ان سے برکتوں بھی نازل ہو ایک گھسنے سے ہمارا کہ یہ جب قرآن و حدیث پڑھیں گے تو ان کی برکتیں بھی ہوں گی پھر ان سے مدنی کام لینا وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو یہ تو مجھے برابر یاد ہے جی آپ نے تو طلبہ کرام کی بات چلی اٹھتی صاحب مجھے ایک طالب علم کا فون آیا اسلام آباد سے وہ ایس ایم ایس آیا تھا ان کو نمبر مل گیا تھا اچھا میرا سفر تھا اسلام آباد کا تو میں اسلام آباد پہنچا تو اب اس کے بعد اور ہم کہیں اور جانا تھا کہیں اور جانا تھا تو وہ آرام اور مجھے یاد ہے اچھی طرح تو میسج تو آ گیا تھا آپ کے پاس جب آپ پہنچے تھے وہاں پر تو بجائے اس شہر کی طرف جانے کے آپ نے کہا اسلام آباد شاہد کر دیا اسلام آباد کے جامع المدینہ میں چلتے ہیں یہ صبح کا ہی وقت تھا تو میں صبح جامع المدینہ پہنچ گیا اسلام آباد ہمارے جی الیون میں ہمارا مدنی مرکز فیدان مدینہ بھی اس کے ساتھ ہی جامع المدینہ اب اس کی کیا سچویشن ہے مطلب وہ پرانی بات ارس کر رہا ہوں تو میں وہاں گیا تو وہ درجے میں پہنچ گیا کہ یہ طالب علم کون ہے تو طالب علم آ گیا میں ہوں میں نے اس کو الگ سے لیا میں نے کہا بیٹا کیا تکلیف ہے کیا پرابلم ہے تو انہوں نے کوئی مجھے بات کی کہ یہ ہے پھر میں ان کے ساتھ گھومتا رہا چلتا رہا تو مجھے یاد ہے کہ پھر اس کے بعد بیٹھا مسجد کے ساتھ بیٹھا یہ وہ ایک نارمل سی جی چیز تھی لیکن ایک طالب میں مجھے یہ محسوس ہوا مفتی صاحب کہ جب ایک طالب علم تک پہنچ کر کا, پہنچ کا, جب میں نے اسے بات کی نا تو اس طالب علم کی خوشی اور میری قلبی راحت میں کہوں کہ میں فرتے شفقت اگر میں کہوں اسے میں رو رہا تھا مجھے اتنا مطلب اس طالب علم پر شفقت ہو رہی تھی اور اس کا جو ایک معاملہ تھا وہ طلبہ کے ساتھ بیٹھے پھر تو پھر وہ پہنچ ہی گئے تھے تو یہ بہت قیمتی اور ایک مطلب اثاثہ ہیں امت کا احساس ہے نا اگر دعوت اسلامی تیس چالیس ہزار علماء کی پروڈکشن کر رہی ہے اسلامی با اسلامی بہنوں کی تو یہ امت کا احساس ہے امت کا احساس ان کی قدر تو ہر ہر مسلمان کو کرنی چاہیے نا کہ یہ فارغ ہوں گے تو یہ آپ کے اور میرے ہی علاقوں اور محلوں میں اور مساجدوں میں آ کر مساجد میں آ کر ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو علم دین سکھائیں گے نا بے شکر ہے نا دعوت اسلامی جو ہم نیپال میں الگ ہے تو یوکے میں الگ ہے تو بنگلہ دیش میں الگ ہے ہند میں الگ ہے ساؤتھ افریقہ میں الگ ہے یو جو میں نے کہا وہاں الگ ہے تو پاکستان میں جامع المدینہ الگ ہیں تو اس کے علاوہ ابھی ان اللہ امید ہے میں امید کرتا ہوں کہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ ان دنوں میں یا اس سال میں اللہ نے چاہا تو کولمبو یا اس کے آس پاس میں ان شاء اللہ تعالیٰ جامع المدینہ کھل جائے گا ان شاء اللہ ہمارے گئے تھے جنید بھائی جنید مدنی بھی تو وہ ساری مشاورتیں ہوئی تھیں وہ ساری ترکیب بنی تھی تو یہ چیز ہیں تو اب بات چلیے تو چونکہ ہمارے ماشاء اساتذہ کرام بھی ہیں ہمیں جامعت المدینہ بنانے ہمیں مساجد بنانی ہے مساجد کے لیے امام چاہیے امام اہل علم ہوگا امام اہل ہوگا امام قرآن کا حافظ ہوگا امام عالم ہوگا امام مبلغ ہوگا امام کے اندر دین کی خدمت کا ایک جذبہ اور ایک کڑن ہوگی پھر ایک مسجد کے اندر جب اس امام بطور امامت کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اب آپ سوچیے کہ وہ علاقہ اور وہ ٹکڑا جہاں یہ مسجد قائم ہے اس کے اطراف میں رہنے والے عشقان رسول کو اس امام کا جو فیضان نصیب ہوگا اسے سے دعوت اسلامی کا جو مدنی کام بڑھے گا اس کا تصور کر سکتے ہیں تو امامت کورس یہ بھی ضروری ہے اور حافظ ہونا سونے پہ گا پھر عالم ہونا تو اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہے ماشاءاللہ کہ اور پھر ساتھ ساتھ مبلک بھی ہو اور یہ کوڑن ہو یہ ساری چیزیں اہلیت ہو اور پھر مسجد ہو تو وہ تو مزے کو مزہ آ جائے نا پھر کول بھی لینا پھر ہم لوگ سبحاند. میرا سوال یہ ہے کہ جس سے ہم کرجا مانگتے ہیں وہ مطلب ہمارے سامنے ہی عمرے پہ جاتے ہیں اور گیارہویں بھی کرتے ہیں بارہویں بھی کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یعنی باہروی تو کرتے ہیں لیکن اپنے کا وغیرہ کا اپنے نہیں کہ نہیں ہے پیسہ بیار یہ نہیں ہے کاروبار نہیں ہے بزنس نہیں ہے وہی بارہویں اور گیارہویں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے مفتی صاحب سے پہلے ابتدائی بند پھول لیتے ہیں پھر میں کرتا ہوں آپ فرمائیں اس میں اس پہ آپ کے لیے گفتگو فرما چکے ہیں ماشاء اللہ مجھ سے اچھا فرمائیں گے, گے. دیکھیے یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ایک تو ہے قرضہ کہ ایک شخص کا آپ نے قرض ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ڈیفینےٹلی کہ اس کی امپورٹنس تو ہے رہی بات نیاس کی نیاز کا تعلق لاکھوں کروڑوں روپے سے کب ہے نیاس تو آپ مطلب کہ بھنے ہوئے چنے پر بھی نیاز کر سکتے ہیں نا نیاز و ثاب اچھا نیاز کے لیے اصال ثواب کے لیے مال ہی خرچ ہو یہ بھی کم ضروری تھا آپ اصال ثواب قرآن کریم پڑھ کے بھی کر سکتے تھے آپ نیاز روزہ رکھ ایسال ثواب روزہ رکھ کر بھی کر سکتے تھے تو یہ چیزیں تھیں تو اگر آپ کسی بزرگ کے لیے کوئی اصال ثواب کی صورت بنانا چاہتے ہیں تو اس محض ایک مال ہی خرچ کر کے کریں گے تو یہ تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے اور اگر آپ نیاز ہی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں بھی تو چار آدمی پکا کر کھا سکتے ہیں اور جس کا قرضہ دینا ہے آپ نے جب وہ دیکھے گا کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں نفری حج کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو آپ بتائیے کہ اگر اس جو آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس کی جگہ آپ ہوتے اور جو آپ کر رہے ہیں اس کی جگہ وہ پھر آپ کیا سوچ رہے ہوتے اور آپ پھر اس کے پاس لے کر بھی گئے ہوں گے نہیں وہ نہیں ہوگا کہ مجھے میرا قرضہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس کو بھاری پڑتا تو مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے تو قرضہ اتارنے میں تو دیر کرنی بھی نہیں چاہیے اور اگر تاریخ بھی نکل گئی اور آپ قرضہ دینا ہے تو دیں کیونکہ اگر آپ قرض چھوڑ کر مر گئے تو اس کی ویدیا لگے پھر قرض تو دے دیں آپ ٹھیک ہے اور نیاز کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے پیسے بھی دینے اور لاکھوں کروڑ روپے کی اور بہت مہنگی مہنگی آپ نیاز کریں نیاز کرنی چاہیے اس کا میں انکار نہیں کروں گا نیاز بالکل کرنی چاہیے اور گوشت کی نیاز کرنی چاہیے وہ میں نے اس کو عرض کی کہ وہ گھر میں بھی آپ گوشت کی نیاس کر سکتے اللہ تعالی علیہ اور اس کے علاوہ اگر رہا یہ اپنے ملازمین کے لیے تو ڈیفینیٹ ملازمین کی خیر خواہی کرنا دیکھیں میں اب اس طرح کے عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں آپ ثواب اس سال کرنا چاہ رہے ہیں نا تو آپ یہ دیکھیے کہ ثواب فرس فرائش کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے اگر آپ اپنے ملازمین کے ساتھ ان کی غمخواری کرتے ہیں کی خیرخوائی کرتے ہیں ان کے معاشی اور ان کے طبی اور ان کے دیگر معاملات کے اندر اگر آپ ان کی کوئی مدد کرتے ہیں ان کے گھر بار کے حوالے سے ان کے مدد کرتے ہیں ان کے گھر میں راشن ڈالو مطلب راشن چلے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں آپ کو کھانا کھلانا ہے تو اگر آپ اپنے انہی غریب ملازمین کے گھر میں اتنے روپے کا راشن بھجوا دیتے ہیں تو یہ بھی تو پکا کر کھائیں گے ہی نا تو کیا یہ آپ کے ثواب کا ثواب کے ساتھ ساتھ کتنا مطلب کہ وہ ان کی, ان کی ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے ان کے بوڑھے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے تو یہ بھی تو ہے وے ہے ہاں اسی شورت شاید نہ ہو جیسی شہرت بہت بڑی جیسے کہ دعوت کرنے سے بھی ہو جاتی ہے تو نیاز باقی رکھنی چاہیے بالکل باقی رکھنی چاہیے مگر ان پہلو کو بھی سامنے رکھ کر ہم چلیں تاکہ تنفیر عوام سے بچیں حق تلفی سے بھی بچیں اور لوگوں کی غم خواری اور لوگوں کی دل جوئی کا بھی ہم اس پہ کوئی حساب پا سکیں یہ میری موٹی عقل میں آیا ہے. مفتی صاحب ہاں یا نہ فرما بالکل صحیح فرمایا سمجھتا ہے کہ قرض اول ہے جی ہاں اسی کو ادا کرنے کے لیے پہلے صحیح کرنی چاہیے لیکن اس میں ایک بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قرض تو نہیں ہے لیکن وہ مدد نہیں کرتا ویسی جیسی یہ سائل فرما رہے ہیں اور وہ نیاز کر رہا ہے تو اب یہ جو سائل نے یہاں سوال کیا وہ اگر اس کو سمجھانے اپنے انداز سے جائے دیکھو کہ تو جو ادھر کر رہا ہے تو راشن دے تو یہ کر تو یہ کر تو اس, وہ جو سمجھانے کا انداز ہو میں ایک موٹی بات بتا دوں جی اسلام اور دین جس عمل کی مذمت نہیں کرتا نا اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے ماشا. یہ موٹی بات میں نے سمجھائی ہے بھئی ایک کام کا اتنا دین اور ہمارا اسلام ہماری شریعت اس کام کی مذمت نہیں کر رہی تو آپ کیوں کر رہے بھائی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے تو اس پہ مزمت کرنا کیسا اچھا آپ اتنی اس کی بڑی خوبصورت میں اگر اس کی کو اگر اگر وہ بتاؤں سورت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث جو جبت کی تباہ کاریاں میں امیر سنت نے جو نقل کیے نقلی عبادت کے حوالے سے یاد ایک شخص کو وہ سلام کیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا اور پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں معاملہ آیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور کہا بھائی کیوں کیوں آپ اس کے لیے اس طرح کہہ رہ、رہے ہیں تو پھر یہ کہ یہ, میں نے اس کو نفل پڑھتے نہیں دیکھا میں نے اس کو نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا میں نے اس کو نفلی صدقات دیتے نہیں دیکھا ہے نا اس طرح کی روایت مگر اس نے بھی جواب یہ کہا کہ مجھے میری فرض میں کوتا ہی نہیں ہے میں رمضان کے روزے جو فرض ہے اس میں کوتا ہی نہیں ہے میں زکات ادا کرتا تو اس میں میری کوتا ہی نہیں ہے یعنی وہ اپنے فرائض کو تو ادا کرنے والا تھا اس کے نزدیک کو نفرے ادا کرنے والا نہیں تھا کہ تو اور کوئی کرتا یہ کیوں نہیں کرتا تو اس وجہ سے وہ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو مطلب کہ کتنے پیارے انداز سے نصیحت فرمائی کہ ہو سکتا ہے یہ تو اس سے بہتر ہو اس طرح کا روایت کا میں نے خلاصہ مضمون ارض کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایویڈینس کے طور پر شاید یہ روایت دیکھ لی جائے تو یہ نفلی چیزیں اس میں ویسے ہم کو کسی کے مذمت یوں نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی نفلی عبادت کر رہا ہے نفلی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اس میں ہم آپ اپنی رائے رکھتے ہیں کہ اس کو یو نہیں یوں کرنا چاہیے مگر وہ جو نہیں کر رہا تو اس پر کرنا چونکہ وہ واجب نہیں تھا فرض نہیں تھا تو پھر ہمیں مذمت بھی نہیں کرنی چاہیے یہ میری جو ناقی شکل میں آیا میں نے آپ کو دیا یہ روایت میرا خیال یہی ہے جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سے جو آخری فرمان جو ہے نا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نفرت کرنے والے سے فرمائے اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو شاید یہ تم سے بہتر ہو یہ قبت یہ کی تباہ کاریاں پیج نمبر 49 پر یہ روایت ہے نفری عبادت نہ کرنے سے نفرت کرنا کیسا یہ اس کی ہیڈنگ ہے کال دیں میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم مزارات پہ جاتے ہیں یا کسی بزرگ کی بار میں جاتے ہیں تو ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس, اس طرح دعا مانگیں گے کبھی دعا منگوانے کا یا کچھ عرض کرنے کا موقع بھی کمائی طور پہ مل جاتا ہے تو پہلے سے یہ پلاننگ کرنا جس کو منصوبہ بندی کے میں یہ الفاظ استعمال کروں گا کچھ یوں کروں گا کچھ یوں کروں گا کچھ ایسا ہوگا کچھ ایسے کی کیسے بنے گی تو یہ اپنے آپ کو ہی کچھ نہ, کچھ نہ کچھ اپنے دل میں سوچنا کیا یہ درست ہے یا اس کو ہم ریا کاری کہیں گے یا کیا کہیں گے اس کا پلیز آپ وضاحت سما اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کاری کا تو اس میں کوئی شبہ براہ تو نہیں ہے دور دور تک البتہ یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی حرض نہیں کہ دعا آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے کہ نے بزرگ کے مزار پہ جا کے یہ مانگنی ہے تو اس میں دو, دو تین باتیں ہیں اول تو یہ کہ دعا مانگنی ہے تو بالکل وہاں مزار اقدس پہ جا کے بھی دعا مانگے لیکن دعا عبادت ہی ہے اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں وہاں جا کے تو وہاں بھی مانگیں اور یہاں پر بھی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس میں تاخیر نہ کریں کہ یہاں پہ بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور دل میں رکھا ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں البتا علما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو دعا ہے نماز میں تو وہی پڑھنی چاہیے جس کی بندے کو عادت ہے جیسے عام طور پہ ہم دعائیں معصورہ درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں تو جو عام طور پہ پڑھی جاتی ہے اسے ہی پڑھے اور نماز کے علاوہ دعا بندے کو وہ مانگنی چاہیے کہ جو اس کے دل میں آتی جا رہی ہے یعنی ایک جو ترتیب کے ساتھ دعا مانگتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن دعا اسی ہونی چاہیے کہ بس جو دل میں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں یعنی جو شرح مانگنا درست ہے تو وہ طلب کرتے جائے تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ بس اس وقت جو آتا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ طلب کرتا جائے لیکن اگر پہلے سے دل کے اندر ہے کہ میں نے یہ مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے دعا کے حوالے سے میں ایک مشورہ عرض کر دوں جو دعا کرتے ہیں بعضوں کا نی اتنا آ کہ یار کیا کیا دعا کریں ان کو میں ایک مشورہ عرض کرتا ہوں امیز سنت کی کتابیں رفیق رفیق اس میں میدان عرفات کی دعا اسے پڑھ لیں آ جو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مبنی جو وہ دعا اور اس کے جو مبارک کلمات اور جو ایک واسطہ وسیلہ صدقہ اور رب کے حضور عرض کرنے کا جو ایک انداز جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے میں تو تمام مبلغین کو ارض کروں گا مبلغین مبلغات اور تمام عاشقہ نسول کو کہ یہ دعائے عرفات یہ عورفیق الحرمین ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس اور, اور ویب سائٹ سے اور دعائے عرفات کو ایک بار پڑھ لیں آپ کو دعا کا لطف نہ آئے تو مجھے کہیے گا یعنی بعد ہوتا ہے یار یہ کیوں دعا اتنی لمبی کر رہا ہوتا ہے بعضوں کو کوئی نہیں سمجھ پاتی یار کتنی دعا کریں گے مگر ہاں نہیں, نہیں دعا میں اچھا بعد ہوگا جیسا جب ہوتا ہے اس کو دعا میں مفتی صاحب دعا میں مدہ نہیں ہے تو مزہ آئے گا میں اپنے اس رب کی بار میں عرض کر رہا ہوں جو قادر مطلق ہے اس کی عطا کو روک نہیں جو میرے حالات کو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے اور نیکو کارو کا اجر ظاہر نہیں فرماتا کریم ہے رحیم اپنے محبوب سے فرماتا ہے وہ امداد فلاطن ہر اور ساحل کو مجر تو الادت نے لکھا ہے نا پھر آپ اپنے دربار سے ساحل کو کیسے واپس بھیجے گا ہے نا جو اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے اور پھر فرما دو نیا تجیب لوگوں کو مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں پھر وہ آئے تھے یادنی یاد نہیں واحد صاحلہ کا الگ عبادی قریب جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں کیسے دعوت دعی ردعان جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کر فلجستی بولی فلجستی بولی جی انہیں چاہیے گیا مجھ سے دعا کریں جی ماشاء اللہ تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے نا پھر وہ مستر کل والی ایک آیت ہے کون ہے کہ جو مستر کی دعا اس کے سوا سنتا ہے آئے آئے آئے. یار یہ ایسی سی آیات ہیں ایسی سی آیات ہیں اور پھر ایسی ایسی روایات ہیں کہ بندہ دعا کرے تو یہ آیات یادوں سے یہ روایات یادوں سے پھر وہ اتاؤں کے جو واقعات ہیں نا اتاؤں کے واقعات یاد ہو سے پھر اعتقاد اور ایمان کی مضبوطی بھی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا کی تھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تاب مشرفہ کی تعمیر کے وقت اور یہ ولادت کب ہوئی کتنے برسوں चार, کے چار ہزار سال تقریبا تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور دعا قبول ہوتی ہے جب کہ اس کی قبولیت پہ جلدی نہ کی جائے تو جلدی نہ کی جائے تو مانگے مانگے مانگے اللہ سے مانگے اس کے پیارے حبی کا واسطہ وسیلہ دے کے مانگے اس لیے یہ جو رفیق الحنمین کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں جو دعا عرفات ہے اس کو ضرور پڑھے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام قول چلائیے میرا سوال یہ ہے کہ زن میں مسلمان اور غیر مسلموں کی قبریں ایک ساتھ ہوتی ہیں ایسے قبرستان میں السلام علیکم یا آل دعا پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ پردہ چاہیے ویسے نارملی جو ہے نا جو میں گیا ہوں اوورسیز میں بیرون ملک میرا جانا ہوا ہے اور غیر مسلم ممالک میں جانا ہوا جہاں ریاستیں مملکتیں غیر مسلموں کی ہیں وہاں پر جو میں نے دیکھا مسلمانوں کے قبرستان الگ ہیں اور غیر مسلموں کے قبرستان الگ ہیں یہ تو خود میں نے دیکھا میں خود قبرستان گیا ہوں آ, بعض مرومین کی آ, دعا اور فاتحہ وغیرہ کے لیے میں خود گیا ہوں خود آ, میرے آ, امیر اللہ سنت کی جو کئی رشتے دار ہیں جو کولمبو میں تدفین ہیں ان کی تو الگ ہے قبرستان ساؤتھ افریقہ گیا ہوں وہاں بھی الگ ہے قبرستان باقدہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے تو میں سلام بھی کرتا ہوں تو یہ ہے ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ کوئی حصہ مقرر کیا ہوا ہو مسلمانوں کے لیے لگ سکستان کا اچھا نے سین بولا ہے یہ کہہ رہے ہیں پورشن وائز ہوتا ہوگا تو جہاں مسلمانوں کا حصہ ہے وہیں پر جائے اور وہیں سلام ارض کرے یہ جواب ہے کہ مسلمانوں کو ہی سلام ارض کیا جائے گا جی ٹھیک ہے جمین ایک بڑا خوبصورت موضوع تھا وہ نواز نواسوں کا پوتے اور پوتیوں کا اور وہ جو کہ بڑے اگر اس طرح سے لپٹیں گے تو کیسے برداشت ہوگا تو اب یہ بھی ایک نعمت ہے نصیب والوں کو ملتی ہے لیکن یہ کہ اس طرح کی طبیعت ہونا کہ بچے آئیں تو لپٹنے دینا یہ نیچر ہے میلا سنت کا یار میں آپ کو بتاؤ ابیر سنت کی طبیعت ہے مبارکہ ارے دیکھتا ہوں نا تو وادہ اور بھی کئی جگہوں پر آنا جانا رہا ہے مگر ان کو ایک عجیب سی الفت ہے اور عجیب سی بچوں میں رقبت ہے یعنی بچے شور مچا رہے ہیں بچے یہ کر رہے ہیں بچے یوں پھینک رہے ہیں بچے یہ کر رہے ہیں تو مطلب بل... ان کو وہ نہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اچھا بعدوں کو غصہ آ رہا تھا نا بادوں کو مگر یہاں مطلب کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اچھا یہی سیم چیز ہے ناجی امین مین ہمارے بڑے شہزادے نا حاجی عبید رضا اچھا میں ان کے ساتھ گاڑی میں جاؤں تو اچھا میں اپنی ایک ماسک کی عادتیں بیان کر رہا ہوں کہ میں مجھے یہ جو بچے گاڑی میں اس کو چھیڑے نا اس کو چھیڑے نا تو باپ رے باپ نہ دا. مطلب اپنے کو تو عجیب و غریب طبیعت ہو جائے اچھا میں یہ اپنے, اپنے کئی دفعہ ہمارے بڑے شہزادے کے ساتھ بھی جانا ہوا تو اب ان کی گاڑی میں بھی بچے اور بچے اب یہ گاڑی چلا رہے ہیں نا ہاں اور گاڑی چلا رہے ہاں یہ <laughs> بچے یہ بھی کہہ بچے وہ بھی میں ان کو یہ نتیجہ یہ نکلا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید 92% ٹو مجھ میں آ گئی ہے یہ دیکھ دے کے یعنی یا یار یہ مطلب کہ یہ ایسا بندہ بن سکتا ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں لیکن ہے بھی تو فائدہ نا آدمی بول کے نہ کٹتی ہوں مانتا تو ہے نہیں مانتا تو ہے نہیں تو اس سے یہ اچھا ہے نا خاموش رہے تو عزت تو رہ جائے گھر میں بھی اس طرح کی نہیں کرو کیا نہ منا نہ کرے منا یوں تو نہ کرے جس سے کہوں گا تو مان جائے گا بچے کی کوالٹی ہوتی ہے یہ نہ یہ مانگ رہا ہے یہ اچھا اس کے ہاتھ میں اب آپ اس ہاتھ میں یہ چھیلو گے نا تو نہیں دے گا اب اچھا بھائی صاحب دیکھا یہ کہ بچہ ضد ضد کر رہا ہے نا سامنے والا اس سے بڑا ضدی ہے نا وہ حالانکہ وہ بڑا ہے دیکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ بول کیا اس کی بول ہی نہیں سمجھ رہا وہ لیکن یہ بھی تو زور سے کھینچ رہا ہے نا وہ رو رہا ہے تو اب وہ روئے گا بچے کی ایک طبیعت ہوتی ہے الٹرنیٹ آلٹرنیٹ اگر آپ کو یہ چاہیے نا مثال دے رہا ہوں یہ دینا نہیں چاہیے نہ یہ بھی دینا نہیں چاہیے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو آپ اس کے ہاتھ یہ لے کے اس کے ہاتھ میں یہ دے دیں گے نا تو وہ اس میں تھوڑا سا یوں دیکھنا شروع کر دے گا نا پھر یہ ادھر بھول بھی جائے گا بعض اوقات تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس, اس بچے کو کوئی آلٹرنیٹ دے دے مدری کو کوئی آلٹرنیٹ دے دیں جس سے اس کی نقصان نہ ہو نا میں نے اس کو جیسا کہا نا یہ نہ یہ نہ دیں کیونکہ یہ کھیلتے کھیلتے آنکھ میں مار دے گا اور اپنے کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے یا پھر ایسی چیز نہ دیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ضائع کر دے گا کیونکہ جان بوجھ کر وہ چیز آپ اوپرے گا اپنی چیز کیوں ضائع بچہ پھینکے گا ٹوٹ جائے گا اس کے کانچ کی پلیٹ توڑی دیں گے آپ یا, یا اس کے آدھ میں سو نوٹ بھی نہیں دیں گے اگر پتہ کہ یوں یوں کر کے منہ میں ڈانٹے گا بعد نکالو گے تو کونے دو سے ٹوٹے ہوں گے چار کونے نیچے سے ٹوٹے ہوئے ہوں گے جاؤ گے تو کوئی اس کا دودھ بھی نہیں دے گا تو یہ ہوتا ہے لیکن طبیعت جو آپ جو بات کی نا کو میں نے دیکھا طور پر مدنی, منیو مدنی, منیو مدنی منیو میں چھوٹے چھوٹے میں رغبت ہے ایک الفت ہے اچھا پھر اس میں میں ایک اور بات بتاؤں رغبت الفت کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کی ہرس یہ بھی نہیں اچھا. یہاں جو طبیعت میٹر کر رہی ہے نا اس طبیعت کے میٹر کرنے میں پرسن، پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ سواب ایک ثواب کا انٹرسٹ ضرور موجود ہے یہ ایک ولی کامل کی شان ہے نا ثواب کا انٹرسٹ کیا ہے کہ میں جب ان سے محبت کروں گا میں ان کے والدین یعنی گھر والے بھی دیکھ ہوں گے خاندان دیکھے ہوں گے یا وہاں اس کے والد یا بھائی کھڑے ہوئے ہوں گے تو جب میں یہ کروں گا تو اس سے ان کو کتنی خوشی نصیب ہوگی آپ بتائیں آپ کے بیٹے کو ہمیشہ گود میں اٹھا لیں میرے کو آج تک وہ وقت یاد ہے کہ میرا بیٹا بغداد رضا یہ گیارہویں شریف کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے اب گیارہویں شریف کے بعد 11 گیارہویں شریف کے بعد اگلا جو بارہویں کا مہینہ آئے گا تو اس میں یہ سمجھو کہ گیارہ ماہ کے ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ کو یاد ہوگا مدنی منو کے مدنی منوں کا جلوس نکلتا تھا ہمارے یہاں بندر روڈ سے تو میں وہ گیارہ ماہ کا تھا میں اسے لے گیا گود میں اٹھا کر اور مجھے جگہ یاد ہے ہمارے یہاں یہ لائٹ اپنے کیا کہتے ہیں ڈینسو ہال وغیرہ کی جو جگہ ہے اس جگہ تک میں کھڑا ہوا تھا اور دور سے دیکھا تو میرے سامنے ٹرک پڑتے تھے تو ٹرک پر تھا یہ اس کو بھی میں وہ بنا بنا کے لے گیا تھا نا اب یہ آپ سوچ لو کہ آج اس کا بیٹا تین سال کا ہے بغداد رضا کا تو وہ بغداد رضا اس وقت گیارہ مہینے کا تھا تو میں اس کو لے گیا اور اس کو میں نے اسلام میں تو نہیں چڑھ سکتا تھا نا اپنے تو کیسے چڑھتے ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ میں آپ کو نائنٹی کی بات کر رہا ہوں گالیبن نائنٹی فور کی بات کر رہا ہوں ہے میری نائنٹی تھری میں شادی ہوئی کر رہا ہوں آپ سے جو 94, 95. تو میرے بغداد رضا کو امیر علیہ سنت کی ٹرک پر ڈال دیا گیارہ ماہ کے بیٹے کو ٹرک پر ڈال دیا تو امیر سنت نے اس کو لے لیا مجھے یاد ہے تو تھوڑا کیمرہ اٹھائے مجھے یاد ہے کہ امل سنت نے اس کو جو ہے نا یہ یوں مطلب کہ حا جی یوں لیا یوں لے کر اس کو یوں اٹھایا اور اٹھاتے ہوئے یہ اوپر تک لے گئے نا اس کو اوپر تک لے گئے اور میں دور سے دیکھ رہا تھا اس کو یوں اٹھا کر گھما رہے تھے نا اور ایسے ماشاءاللہ اللہ میں خوش ہو رہے تھے اور مجھے بھی مزہ آ رہا تھا اب وہ آپ دیکھیں یہ دیکھے وہ لمحہ لمحہ وہ تاریخی لمحہ بارہویں کا مہینہ اور مدنی منوں کا جلوس اور مطلب میں کوئی مطلب ایک زیلی نکران تھا اس ٹائم میں ذہلی نکران تھا اپنے گلزار ابی مسجد کا جو ہمارا جو اولین مدری مرکز ہے اور تو میں وہاں وہاں کا ذیلی نگرانتا تھا اور وہ لے گیا ہمیں سنو دور سے آج تک یعنی نائنٹی فور نائنٹی کی بات وینیو ڈیٹ ڈیٹ سے مرادی کیا تھا اور میرے سنت کی وہ شفقت آج باپ کو وہ شفقت یاد ہے تو ایک ہوتا ہے نا میں نے تو کئی اچھے شکن لیے تھے ٹھیک ہے نا ہوتا ہے آدمی اچھے شکن لے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دلائیے تو یہ شکون لیا تھا میں نے تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ ایک بیٹے کے ساتھ جب وہ اتنا پیارا انداز اختیار کرتے تو اس کے باپ کو یاد رہ جاتا ہے یہ ماشاء اللہ جب ہمارے اتنے اسلامی بھائی میلاد عالمے ہیں حسب حال حسب موقع حکمت عملی کے پیش نظر یہ وہ واقعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی مطلب کہ بہت زیادہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں جیسے میں آج آپ کو اپنا ایک واقعہ سنا رہا ہوں نہ جانے کتنے والدین یہ رکھیں گے جیسے آج جمعرات کی بات ہے طالب علم امیر سنت کے ساتھ دورہ حدیث شریف میں ہے جمعرات کو دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام امیر سنت کے پاس حاضر تھے جنت حال امیر سنت کا جو مکان علی شان ہے اس کا جو ہال ہے اس کا نام جنت حال ہے ٹھیک ہے تو وہ جنت حال میں جمع تھے تو اس نے کہا کہ مطلب میرا خیال ہے کتنے سال پرانی بات کی کہ میں میرے والد صاحب آپ کو نیچے لائے تھے اور آپ میں تو اتنا چھوٹا سا اور اس وقت آپ نے مجھے گود میں لیا تھا اتنا ننا منا سا میں ہوں گا والد اچھا وہ ڈیٹ انہوں نے بتایا جمین انہوں نے تاریخ بتائی تاریخ کیسے اس کو یاد ہے اس نے کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب کو ایک روپے کی نوٹ توفے میں دی تھی آپ نوٹ ت... وہ اس وقت سے نوٹ بانٹتے ہیں باپ تو ایک روپے کی نوٹ آپ نے مجھے میرے والد صاحب کو دی تو میرے والد صاحب نے آپ کے توحفہ لے کر اس پر تاریخ لکھ لی تھی کس تاریخ کو ملا ہے تو مجھے اس وقت سے وہ یاد ہے اب وہ دور حدیث شریف کا طالب علم انشاءاللہ امید ان قریب وہ درس نظامی پورا کر لے اور اس کا ماضی یہ ہے کہ اس کو امید سنت نے دعاؤں سے نوازا اور پیار کیا محبت دی ان کے والد صاحب علاقہ مشاہد کے نگرانے تو یہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر ہم سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو یہ یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں آکا کی ان اداؤں کو کتنے پیارے انداز سے ادا کرتے ہیں ان اللہ تعالیٰ آئندہ پھر مدنی مذاکرے میں مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے اجازت دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد